تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو اور وہ پنا دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ ناؤ دے سکتا اگر تمہیں علم ہو